الحمدللہ رب العالمین والسلام للہ سید الانبیاء ابول اما بعد فرض نوازوں کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی تعداد وہ پہلے بیان کی تھی ان سنتوں اور نوافل کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جن رات میں بارہ رقطوں کی پابندی کرے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھار بنا دیتا ہے وہ بارہ رقطے فجر کی دو سنتیں زور سے پہلے والی چار زور کے بعد والی دو مغرب کے بعد والی دو اور عشاء کے بعد والی دو اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں یہ دنیا و ماں کی ہاتھ سے بہتر ہے ایسے ہی فرمایا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے چار رفتیں پڑتا ہے اور ظہر کی خردی نماز کے بعد پھر چار رفتے پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اصر کے پہلے جو آدمی چار رفتیں پڑتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو سب سے پہلے چار ادا کرتا ہے یہ کچھ خاص رقطوں کی اہمیت ہے اسی طرح وطروں کے بعد والی جو دو رقطے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تہجد تراوی وغیرہ نہیں پڑھ سکتا یہ وطروں کے بعد کی جو دو رقطے ہیں رات کے پہلے پہر میں پڑھ لے تو یہی اس کے لیے قیام الحل سے کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سنتیں اور نوافل ہیں فرضوں کے دائیں بائیں اور اس کے علاوہ قیام الہل ہے تحجد اور اسی طرح اشراق اور چاچ کی نماز ہے ان کی بھی فضیلت اور اہمیت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نوافل ہیں رواتب ہیں سنتیں ہیں یہ فرائض کو پورا کرنے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا نماز کا حساب ہوگا تو فردی نمازوں کو تولا جائے گا ان کو شمار کیا جائے گا اگر تو وہ نمازیں جو اس نے فرضی نمازیں ادا کی ہیں پوری ہوئی صحیح ہوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتا ہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ام عبدی من منت دیکھو میرے بندے کی کوئی نقلی نمازیں بھی ہیں تو جو کمی کو ہی فرائد میں رہ جائے گی اس کمی کو ان نفلی نمازوں سے سنتوں اور نوافل سے پورا کیا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق باقی بھی عام عال ہوں گے اسی طرح زکوۃ اسی طرح روزہ کہ جو فرائد میں کمی رہ جائے گی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی تو یعنی یہ فرائض کے پہلے والی بعد والی سنتیں نوافل اور اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں یہ حقیقت میں نماز کے امتحان میں پاک کرنے کے لیے یہ اضافی نمبر ہیں جن کی وجہ سے بندہ نماز کے حساب کتاب میں صحیح طور پر کامیاب ہوگا اور وہ آدمی جو ان نوافل کا سنتوں کا اہتمام ہی نہیں کرتا صرف فرد فرد پڑھ لیتا ہے اور اسی پر اتفاق کر لیتا ہے سنتیں پڑھتا ہی نہیں نوافل ادا کرتا ہی نہیں تو اگر اس کے حساب کتاب میں نمازوں کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو پھر وہ کیا کرے گا یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ فرائض کے علاوہ جو رکھتے ہیں نماز سے فرضی نماز سے پہلے والی بعد والی یہ فرض نہیں ہیں سنت ہیں نفل ہی لیکن ان کو سنت اور نفل سمجھ کے کوئی آدمی حقیر نہ جانے کہ یہ معمولی بات ہے معمولی نہیں ان کی بھی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے یہ فرائض کی کمی کو تاہی کو دور کرنے والی فرائض کی کمی کو پورا کرنے والی لہذا ان کی بھی پابندی کی جائے اور ان پر دوام اور ہمیشگی کی جائے اور باقاعدہ ان کو ادا کیا جائے تاکہ اگر کبھی فرائض کے اندر کوئی کمی کوتا ہی رہ جاتی ہے تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان نواخل کی وجہ سے رواطب سنتوں کی وجہ سے وہ جو فرائض کی کمی ہے اسے پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے رواں آ گئی ہے